فَإنَّ خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المورنار ہر قسم کی ہمدو ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس پہ آج کے درس میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلاط والسلام کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گا اور آپ علیہ السلاۃ وسلام کی تمام احادیث بڑی بابرکت ہیں ہمارے لیے مشل راہ ہیں ان سے بہت سے سبق ملتے ہیں بہت سے دروس حاصل ہوتے ہیں یہ حدیث جو آج بیان کرنے لگا ہوں اسے امام بخاری امام مسلم امام ابود رحمہ اللہ حدیث کے یہ تین بڑے امام روایت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلاط والسلام سے اس حدیث کو سننے والے دو صحابی ہیں ایک جنابِ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ یہ تینوں امام روایت کرتے ہیں جنابِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں انصاری صحابہ کرام کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں اہم جو صحابی تھے وہ ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالی نو تھے ایک مجلس ہے جس میں کون سے صحابہ کرام ہیں انصاری صحابہ کرام اور جو مین صحابی اس مجلس میں موجود ہیں وہ ہیں ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ نو انصاری صحابہ کرام کون ہوتے ہیں مدینے والے صحابہ اکرام اور اس کے مقابلے میں کون سے صحابۂ کرام ہوتے ہیں مہاجر یعنی کہ جو بنیادی طور پہ مدینہ کے نہیں تھے بلکہ مکہ یا کسی اور شہر کے تھے اللہ کے میں ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا اور جو یہاں کے تھے یہی پیدا ہوئے یہی ان کا شہر تھا انہیں انصاری صحابہ کرام کہا جاتا تھا انصاری کا مطلب کیا یعنی کہ مدد کرنے والے مہاجرین کی اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے تو کون یہ صحابی ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ میں انصاری صحاب کی مدرس میں موجود تھا اور وہاں پہ جو مین صحابی تھے وہ اوبئی ابن کاب رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ ابو موسا شری گبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے پریشان غصے کی حالت میں ہم نے کیا خیریت تو ہے کیا ہوا کیوں پریشان ہو کہنے لگے کون کہنے لگے ابو مساشری ابو مساشری کہنے لگے کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بلایا تھا چنانچہ میں ان کے پاس گیا اندر آنے کی اجازت تین بار مانگی تین بار سلام کہا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا میں واپس چلا آیا بعد میں جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے تم واپس کیوں چلے گئے تھے میں نے کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے تین بار اجازت مانگے اور اجازت نہ ملے تو کیا کرے واپس چلا جائے یا بغیر جاس کے داخل ہو جائے واپس چلا جائے تو میں اس لیے واپس چلا آیا اب عمر فاروق مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی ہے اس حدیث کے اوپر کوئی اور گواہ لے کر آؤ کوئی اور صحابی لے کر آؤ جس نے یہ حدیث نبی علی اصلاح اسلام سے سنی ہو ورنہ میں تمہیں شدید ترین سزا دوں گا تو ابو موسا شری کیوں پریشان ہے جی ہاں گواہ تلاش کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس مجلس میں آئے جہاں بہت سے صحابہ کلام موجود ہیں جب ابو موسا شری نے اپنی یہ پریشانی ذکر کی تو یہ صحابہ کلام ہنسنے لگے کیوں کہنے لگے بھئی یہ تو عام سی حدیث ہے ہر ایک نے سنی ہوئی ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے ہم تمہارے ساتھ گواہ بھیجیں گے لیکن اسے بھیجیں گے جو سب سے چھوٹی عمر کا سابی ہے ان کے پتہ چل جائے کہ یہ حدیث بشور حدیث ہے واقعی آپ نے بیان کی ہے اور ہم نے سنی ہے آپ سے چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تلا کو ابو موسا اشریح کے ساتھ بھیجا گیا دونوں جناب عمر فاروق کے پاس آئے اور ابو مشاشرین کا یہ ہے میرے گواہ فنانچی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حدیث آپ سے میں نے بھی سنی ہے تب جناب عمر فاروق کہنے لگے اخفی علیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے سوالیہ انداز میں کہنے لگے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی یہ حدیث مجھ سے مخفی رہ گئی میرے علم میں نہ آ سکی پھر کہنے لگے ہاں بازار میں کئی دفعہ ہوتا تھا کاروبار کی وجہ سے شاید اس وجہ سے میں اس حدیث سے محروم رہ گیا کون محروم رہ گئے عمر فاروق کیا مقام ہے ان کا امت میں جی امت کے نمبر دو ہیں نمبر ایک جناب صدیق ہیں نمبر دو جناب فاروق ہیں امام ہیں بزرگ ہیں خلیفہ ہیں امیر المین ہیں خلیفہ راشد ہیں اور صورت حال یہ ہے کہ بہت سا علم ہونے کے باوجود کئی حدیثیں ایسی ہیں جو انہیں معلوم نہیں ہے تو آج اگر آپ کا کوئی بزرگ آپ کا کوئی پیر فتوا دے اور ہم کہیں فتوا دروس نہیں ہے کیونکہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے تو آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا تم ہمارے پیر سے جڑا علم رکھنے والے ہو یہاں پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حدیث یہ معلوم نہیں ہے اور اسنا کے واقعات کو ایک واقعہ نہیں ہے بہت سے واقعات ہیں آئندہ دنوں میں عام میں سے اگر کوئی بھائی ہوا تو میں چند ایک اور احادیث ایسی ذکر کروں گا جو جناب عمر فاروق کو معلوم نہیں تھی کچھ حدیث جناب صدیق کو معلوم نہیں تھی کچھ حدیث جناب عثمان کو معلوم نہیں تھی کچھ حدیث جناب علی کو معلوم نہیں تھی تو آج اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کے بزرگ کا یہ فتوا فلاں حدیث کے خلاف ہے لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں کہتے اچھا ہیں, تم جگہ علم والے ہو ہم جگہ علم والے نہیں ہیں نبی حریٰ اس سے ہم جدہ علم والے ہیں جب آپ کی صحیح حدیث آ جائے اسے سینے سے لگا لینا چاہیے اسے کسی بھی عذر کی وجہ سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے لیکن تحقیق کرنا آپ کا حق ہے حوالہ مانگنا آپ کا حق ہے جیسے جناب عمر فاروق نے حوالہ مانگا ہے جناب عمر فاروق نے کہا کو گواہ لے کراؤ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کلام سارے کے سارے شک و شبہ سے بالاتر ہیں ایک صحابی بھی حدیث بیان کر دے تو ماننا پڑے گی دو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے پھر جناب عمر فاروق نے گواہ کیوں مانگا انہوں نے وضاحت کی فرماتے ہیں اما ان لم امک ولا کن الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ابو مساشری تمہارے مقام کو میں جانتا ہوں میں تمہیں مشکوک نہیں جانتا مجھے تمہارے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ یہاں پہ حدیث کا ہے نبی علیہ السلہ تو السلام کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا آپ کی جانب کسی حدیث کی نسبت کرنا معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اس لیے میں نے اس مسئلے میں تحقیق کی ہے لوگ کہتے ہیں جی ہماری روایتوں کو ضعیف کہہ دیتے ہو لوگ کہتے ہیں ہماری روایتوں کو منگرد کہہ دیتے ہو میرے بھائی ہم نہیں کہتے انہیں ضعیف کہنے والے بھی پرانے امام ہیں من گرد کہنے والے بھی پرانے امام میں ہم تو بات نقل کرنے والے ہیں اور وہ ضعیف کیوں کہتے ہیں کیونکہ جناب عمر فروخ کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے دنیا کے سب سے افضل انسان سب سے اعلیٰ انسان سب سے مقدس انسان سب سے محترم انسان کی طرف آپ کوئی بات منصوب کر رہے ہیں منصوب کرنے سے پہلے سو بار سوچ لیں کہ یہ بات واقعی آپ نے کہی ہے یا نہیں کہی کیونکہ آپ میری طرف کو بات کوئی بات منصوب کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ان کی طرف منصوب کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ان کی طرف منصوب کریں گے کوئی مسئلہ نہیں نبی علیہ اصلاۃ و کی طرف بات منصوب کریں گے وہ دین ٹھہرے گی وہ کیا ٹھہرے گی وہ دین ٹھہرے گی وہ وہی ٹھہرے گی وہ آسمان سے اتری ہوئی شریعت ٹھہرے گی اس لیے آپ کی طرف بات منسوخ کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا واقعی آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی آج ہم قرآن پاک کی ایسن کہ انت انتا بی من فل القبور کے سورہ فاتر ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں جو بھی قبروں میں ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنائیں ان نقلات اس میں کہ جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے لوگ آگے سے کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کا فتوا ہے کہ نبی علیہ السلاط السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے تو آپ خود سنتے ہیں ہم بتاتے ہیں یہ روایت من ہے امام ابن الجودی چھٹی صدی کے امام ہیں اپنی اس کتاب میں اس کو لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے من روایات جمع کر دی ہیں قرآن بالکل وعدے ہے من گرد روایت جھوٹے آدمی کی روایت ہے اور آپ اسے قرآن کے سامنے قرآن کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں میرے بھائیو پھر عمر فاروق نے مزید وضاحت کی کہا ان لمت تہمک ابو موسا شریف مجھے تمہارے اوپر یقین ہے مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے تم میرے ہاں مشکوک نہیں ہو مجھے تمہارے اوپر کچھ شکوشبہ نہیں ہے لیکن خشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ ساری تحقیق اس لیے کی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ذمے وہ باتیں لگانا شروع کر دیں جو آپ نے نہیں کہیں تو میرے بھائیو اس لیے کوئی بھی حدیث بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں آج ٹویٹر کے ذریعے ای میل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے لوگ دڑا دڑ من قسم کی روایات نبی علیہ السلط اسلام کی منصوب کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں میرے بھائی سواب لینے کے چکر میں کہیں گنا نہ مل جائے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں پہلے چیک کر لیں کہ کیا واقعی نبی علی السلاط اسلام یہ بات کہی ہے کتنی باتیں ہیں جو آپ کی طرح منسوخ کر دی جاتی ہیں جبکہ آپ نے نہیں کہیں اس لیے صحیح ضعیف اس علم کا اہتمام کیا جائے احادیث میں دلچسپی پیدا کی جائے کسی بھی معاملے میں آپ دلچسپی لیں گے معلومات ملنا شروع ہو جائیں گی کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں اس وقت تک مشکل ہے جب تک آپ اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے کوئی تیرنے کا طریقہ سیکھنا چاہے پانی میں اترے طریقہ آ جائے گا سائیکل چلانے کا طریقہ سیکھنا چاہے چار پانچ دن سائیکل پہ سوار ہوگا طریقہ آ جائے گا تو جب آپ اس معاملے میں محنت کریں گے آپ کو بھی معلومات ملنا شروع ہو جائیں گی اور آپ جان سکیں گے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے میرے بھائیوں اس حدیث سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں جائیں تو تین بار اجازت لیے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہوں ایک بار اجازت مانگی اجازت مل گئی الحمدللہ نہیں ملی پھر اجازت مانگی نہیں ملی پھر مانگیں تین دفعہ کے بعد یاس نہ ملے تو آپ واپس چلے آئیں اور اس کے بعد کتنے دنوں تک اس پہ ناراض رہنا ہے جی ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ سویا ہو ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس معاملے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں آ سکتا ہر آدمی کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے تو ضروری نہیں کہ جب آپ جائیں وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دے اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ آپ آئے ہیں پھر بھی زماداری کھولتا پھر بھی نرااد ہونے والی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیو حدیث پڑھنے سے صحابہ اکرام کے اقوال پڑھنے سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ کا گھر ہے وہاں بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں اطلاع دے کر داخل ہوں کوئی نہ کوئی آواز نکال کر داخل ہوں والدہ کو معلوم ہو جائے کوئی آ رہا ہے ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں میری والدہ کا گھر ہے وہاں بھی اجازت لوں کہتے ہیں کیا یہ چاہو گے کہ اپنی والدہ کو ننگی حالت میں دیکھو ہو سکتا ہے کسی و... کسی وقت لباس تبدیل کر رہی ہوں اور وہ سمتی ہیں کہ اب گھر میں کوئی مرد نہیں ہے آپ غیر اجاسری داخل ہو گئے ہیں تو آپ کی نگاہ کے اوپر پڑے گی پھر آپ کو افسوس رہے گا آپ کی بہن کا گھر ہے آپ کی خالہ کا گھر ہے اطلاع دے کر یا کوئی نہ کوئی ایسی آواز پیدا کر کے داخل ہوں کہ ان کو معلوم ہو جائے کو آ رہا ہے ہاں اگر آپ کے گھر میں صرف آپ کی بیگم ہے وہاں اطلاع دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ اسی شہر میں رہ رہے ہیں اور اگر اپنے گھر میں آ رہے ہیں آپ کی بیگم ہے لیکن آپ سفر پہ گئے ہوئے تھے سفر سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ پہلے اطلاع دیں ان کو پتا ہو کہ آج میرا خامد آ رہا ہے تو میرے بھائی شریعت کے آداب ہیں ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے اگر ہم اس کو پرعمل کرنے والے ہوں لیکن آج کسی کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے اور عام طور پہ محلوں میں دوست دوست کے گھر میں رشتے دار کے گھر میں بغیر اجاد داخل ہو رہا ہے اگر کوئی اشارہ کرے کہ اجازت لے کر آپ داخل نہیں ہوئے تو ناراض ہو جاتے ہیں میرے بھائیو یہ نبی علیہ اللہ اسلام کی حادیث ہے وہ نراد ہو یا نہ ہو نبی علیہ و اسلام کی حدیث ان کی یہ شان ہے کہ انہیں سینے سے لگایا جائے ان پہ عمل کیا جائے اور یہاں پہ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے امام بڑے سے بڑے بزرگ بڑے سے بڑے پیر بڑے سے بڑے مولوی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دین کا سارا علم صرف انبیاء کرام علیہ اسلام کے پاس ہوتا ہے ورنہ بہت سے بزرگوں نے ایسے فتوے دیے جو حدیث کے خلاف تھے کیونکہ حادیث ان کے پاس نہیں تھی جان بوجھ کر یہ امام یہ بزرگ نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرتے کوئی ایسا امام نہیں ہے کوئی ایسا بڑا عالم دین نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے نبی علیہ السلاط و اسلام کی حدیث کے خلاف فتوا دے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوتی تو فتوا دے دیتے ہیں اور لیکن وہ بڑی ازما ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ادا ساحل حدیث مذہبی یہ اماموں کے اخبار ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا, کیا ہے صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے جب وہ مل جائے ہمارا قول چھوڑ دو ہمارا فتوا چھوڑ دو اور حدیث کو سینے سے لگا لو اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ حسرات اسلام کی احادیث کو سینے سے لگانے کی توفیق نہایت فرمائے صحیح ضعیف کا اہتمام کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور اس کھڑے دین کو پر عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے جسے قرآن کہتے ہیں اور